بسم و رحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الراء واٹس اپ گروپ تمام سامع الخراً گرامی برادر سب کو شمہ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دا کتاب دعو شریف میں سے در نمبر تین سو ستارہ ہے تو تین شروع سے ابھی تک کا مجموعی درست کے نمبر ہے اور پچیس جو ہے دعائے صبیہ کا اندرس نمبر پچیس ہے اس میں جو ہے ہمارا تیسرا پیراگراف میں دعا تشف دعائے کی تیسری تیسرا پیراگراف ہے تیسرا پیراگراف یہ تھا اللہ انی اسلق الف القضائ و ومنازل شہدائی و عیشہ سودائی و والنسر المبیائی و تو یہ جس میں انس کے اندر جو ہے دعا کی مختلف حصے ہیں اس میں پہلا حصہ پڑھ لیا تھا دعا کا اللہ منسلو الفوزائے ہیں جی اے اللہ جو ہے پروانگار میں تجھ سے زندگی کے آخری وقت ہاں جی یعنی موت کے وقت کامیابی کا سوال کرتا ہوں یعنی اس کا معنی یہ ہے اللہ عصَََََََََََ علام علّہ ان بے کو تو سے سوال کرتا ہوں فوج کا كا اين دلقضا فضا يعنى یعنی زندگی كے آخرى وقت یعنی موت كے بعد كاميابى کا سوال کرتا ہوں موت کے بعد میں جو ہے کامیابی طلب کرتا ہوں موت کے بعد ميں كاميابى كا درخواست گزار ہوں یہ سارے معنی اس صحیح تھا اور اس کے بعد والا پيراگراف ہے دوسرا پيراگراف ہے دعا میں دوسرا دعا سمجھو اسی تیسرے پیراگراف میں کل جو ہے چار دعائیں ہیں ایک تو فوج ان دلقاضہ جسے منازل شودا تیسرا اے سا صودا ہے چوتھا مراف اقد الامبیا پانچواں نثراندہ کل پانچ اس میں دعا اللہ سے منگا گیا اس میں سے دوسری دعا جو آج کی طرح سے منازل شہدا ہے اللہ تعالیٰ سے منازل شہدا کا آپ سوال کر رہے ہیں منازل شہلہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہاں جی اس دعا میں تو مناظر کو اس, اس حصے کی تھوڑی سی آج کے دس میں توضیع دے دوں گا میں تو منازل جو ہے منزلت ان کی جمع ہے اس کے معنی مقام مرتبہ پوزیشن حالت یہ معنی ہے ہاں جی اور منزل عربی زبان میں رہائش گاہ مکان ہاؤس اس کا جمع منازل بھی ہے لیکن یہاں دعا میں جو ہے منازل شہدا میں منازل سے محرض یہاں دعا میں مقام مرتبہ کا معنی زیادہ صحیح اور مناسبت ہے مناسب ہے کیونکہ اللہ سے آپ جو ہے شہدا کے منازل طلب کر رہے ہیں تو ان کا مقام مرتبہ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالی سے تو اس دعا میں جو ہے مقام اور مرتبہ منازل کے معنی مقام اور مرتبہ کا معنی زیادہ مناسب ہے اب شہدا جو ہے اس کے مادہ جو ہے فعل اس کا شہیدہ کئی افزان میں آیا ہے شہیدہ یا شد و بھی استعمال ہے اس کا معنی حاضر ہونا شریک ہونا یہ معنی ہے اور دوسرا ماں جو ہے شہید یا شد لہو شہادتن ہاں جی یا یش لہو شہادتن ہے اس کے معنی ہے گواہی دینا اقرار کرنا گواہ ہونا یہ معنی ہے تیسرا جو ہے شاہدہ ہو یا شادو شہوداً و شہادتاً اس کے معنی واقف ہونا دیکھنا واقف ہونا دیکھنا یہ معنی کیا است و شدہ ہاں وا و ارشد و ارشد و است و شدہ عربی زبان میں پہلا تو ماہ قابوں سے جدید ہے اس اس شیدہ و استشیدہ کا معنی شہید ہونا یہ معنی ہے شہید ہونا تو یہ مختلف لغات جو ہے منازل شہدا تو اس میں جو ہے معنی فعلی سب میں بیان کیا آپ کو گواہ دینا حاضر ہولا شریک ہوا اور ان میں سے جو ہے شہدا سے ملاد جو ہے وہ شہید ہی کا معنیٰ زیادہ صحیح ہے شہدا جو جم شہید ہے اور دوسرا جو اشودا شہید ان کی جمع ہیں اور یہ لغت میں اش, اش شاہید جو ہے اور اشاہد اش عربی زبان میں شاہید اور شاہد وال جمع اس کا شہدا بے معنی گواہ ہیں گواہ بھی آیا ہے شہید جمع شہید اور شاہد اور جمع ان دونوں کا شہدا اس کے معنی گواہ آیا ہے دوسرا معنی شہید مراد کیا ہیں جو کہ القتیل فی, اللہ، <تصفح> فی صبی اللہ ہیں القطیل یعنی وہ شخص جو اللہ کے راستے میں دشمن سے جان لڑ کے شہید ہو چکا ہو شہید الفی اللہ کے راستے میں وہ اسے الجہاد کرتے کرتے دشمن سے لڑتے لڑتے اسلامی سرحد کے حفاظت کردے کی حفاظت کرتے کرتے دین اسلام کی اسلام کے مقدسات کی دفاع کرتے ہوئے اس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہو اور جان دے دیا ہو اس شخص کو اس شہید کہتے ہیں یہ معنی شہید بے معلّہ ہاں اور یہ معنی اور اور شہید بے معنی شاہد شہید بے مانی شاہد جامع شہدا گوا کے معنی میں یہ جو ہی ہیں مختار سیاح نام الغدم ہے یہ مختار شاہ عربی زبان محتار سیاہ جوہری ہیں نی جو ہے اس میں سے چنے ہوئے مختصر کتاب لغتی کتاب سے بنائیں اس میں شہید کے معنی القتیل فی سبیل اللہ وہ شان جس اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا اس کو شہید کہتے ہیں جی؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس میں کیا دعا کریں میں مہتو سے منازل شہدا کا سوال کرتا ہوں اے اللہ مہتو سے شہدا کا کے سی بلند مقام اور مرتبہ کا سوال کرتا ہوں معنی یہ بن جائے گا ہاں جی کیا اللہ میں تو اسے جو ہے کی طرح شہدا کسی عظیم مقام و منزلت ہے کا سوال کرتا ہوں تو سے مارتا ہوں طرف کرتا ہوں یہ معنی ہے اب یہاں ایک سوال ہے بھائی جو ہے شہید کو شہید کہنے کی وجہ کیا ہے ہیں شہید کو شہید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق کے سچا گواہ ہے کیونکہ شیخ امن گواہ ہیں ہاں جی شہید کے من گواہ تو یہ لوگ حق ہے اس لیے شیخ کو شہید لیکن کیونکہ حق کے سچا گواہ ہیں یعنی جہ دی دین اسلام برحق دین ہے وہ اس کے سچا گواہ ہیں محمد اللہ کے پیارے رسول ہے اور وہ اور وہ ہاں جی ہاں جی اس بات کے وہ سچا گواہ ہیں قرآن کتاب برحق ہے اور یہ بندہ اس بات کی جو ہے برحق گواہ ہے سچا گواہ تو شہید کو شہید کہنے کی وجہ یہ کہ وہ حق کے حق کے سچا گواہ ہے جو بھی حق ہیں اس کے حق ہونے کا یش بندہ جو ہے یہ حق سچا گواہ ہے یعنی مطلب یعنی اللہ کے راستے میں دین حق کی سربلندی کے لیے اس بندے نے کیا جان دینے والے ہستی جو ہے جو بش اللہ کے راستے میں دین حق کی سربلندی کے لیے جان دینے والے ہستی حقیقت میں اپنی اس قربانی کے ذریعے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دین حق ہے کیونکہ جب تک وہ اس کو حق نہیں سمجھیں گے جان تو نہیں دیں گے نا ایک جو حق حق ایک ایسی چیز ہے جنہیں ہاں جی جس کے راستے میں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لہذا شہید جو ہیں اپنی ہاں جی اس قربانی کے ذریعے شہید اپنی اس قربانی کے ذریعے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ دین حق ہے یعنی جو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اپنی عقیدہ و گفتار کی سچائی کی گواہی جو ہیں یہ شہید آدمی اپنی جان اللہ کے راستے میں دے کر دیتے ہیں چلیے وہ دے کر یہ ثابت کرتے ہیں یہ دین حق ہے یہ دین سچ ہے یہ دین سچائی پر مبنی ہے اس کو اپنی شہادت کے ذریعے سے اپنی جان دے کر ثابت کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں یہ ایک ایسا عظیم دین ہے عظیم عقیدہ و نظرہ جس کے راستے میں اپنی جان دینا بھی آسان ہے دوسرا نترجہ ہے شہید جو ہے شہید کا ایک وسیع معنیٰ بھی تفاصل میں کیا ہے وسیع معنیٰ بھی وہ یہ ہے کہ ہر وہ مومن شخص جو دین حق کی سل کے لیے ہر وقت جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں تیار رہتے ہیں اور جب بھی جہاد کا اعلان ہوتا ہے بڑی شوق شہادت اور دین حق نصرت کے نیت سے بلا تاخیر نکل آتے ہیں اللہ کے راستے میں اور ہمیشہ صفح اول میں دشمن, دشمن دشمن دین سے دین سے جنگ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور یہ جو ہے اس چاند کو شہید کر اب پھر پھر جو ہے خواہ جو ہے پھر خواہ جو ہے وہ شخص وہ میدان میں قتل ہو جائے یا نہ ہو جائے اس سے مسئلہ نہیں ہے وہ قتل نہ بھی ہوں جب وہ اس وجہ کے دشمن کے مقابلے میں نکل آتے ہیں اگر وہ زندہ بھی بیشتے ہیں تو اس کو بھی شہید کا کیونکہ اس میں وہ جذبہ موجود ہے دین حق پر کٹ مرنے کے جذبہ موجود ہے دین حق کی سربلندی کے رابنی سب کچھ دینے کے لیے راضی ہے ہاں اپنے عقدے کے کی دفاع کے لیے سب کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہے جان مال ہر تو ایسے جذبہ رہنے بندے کو بھی شہید کہتے ہیں اس کو بھی شہدا اور شہید کہتے ہیں پھر جو ہے خواہ وہ میدان جام میں قتل ہو جائے یا نہ ہو جائے وہ شہید کہلائے گا اور اسے شہید کا عاجی ثواب ہے جیسے مولا علیہ علیہ السلام کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہاں تمام جنگوں میں صفح اول میں لڑنا ہاں جی صفح اول میں لڑنا یہ اس اس لڑ اس آپ کے اس اقدام کی آپ میں شامل ہے لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا آپ نے تو ہر جگہ خود کو یعنی موت کے سامنے موت کو قریب سے دیکھا لیکن اللہ نے آپ کو ہر دشمن کے مقابلے میں بچا لیا جہاں بہت سے اصحاب میدان جگہ سے باغ نکلے ان وہاں بھی علی علیہ السلام کے پائے سے بعد میں جنبش تک نہیں آئی جیسے جنگ بہود میں جی تو اس طرح جو علیہ السلام نے بارہ شہادت کا عجر و ثواب کمایا جنجی جنگِ خندق کے مقبر حضور پرنو نے فرمایا ضربت علی یوم الحند کی اب ضرمین وبادت سالیں علیہ السلام کا آج جنگ حندق کے دن عمر ابن ابداود جو کوہر کل تھا اس کے سر پر لڑنے والے ایک ضربت کے ثواب راجن تمام انسان و جنات کی عبادت سے افضل لے افزار عبادت و سغیر دو سیکنڈ لیں انسان و, انسان و تو یہاں تک کہ میں نے فرمایا کہ اتنے بڑے ثواب آپ نے اس ایک ضربت کے ذریعے سے تو جنگی خندق کے دین علی علیہ السلام عمر ابنا اب کے جسم پر لگانے والا ایک وار کا ثواب تمام انسانوں اور جنات کی عبادت سے افضل ہے اتنی بڑے ثواب ہے آپ نے آگے بڑھا اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک میں بھی جو ہے کو عظمت و تجلیل سے یاد فرمایا ہے اللہ کے انعام شدہ ہستیوں میں سے ایک جو ہے ہیں قرآن پاک سے ثابت ہے جن پر ایک شہدا جن پر اللہ نے چائے کئی ہستیوں پر کئی لوگوں پر اللہ نے اپنے انعام فرمایا ان میں سے ایک شہداء ہے چاہانجے قرآن باغ میں سو رہے نسائ نمبر انہتر میں سکسٹی نائن میں اللہ حرمت و مہیتی اللہ و رسول اور جو بھی لوگ اللہ کے کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے تو یہ لوگ مع اللہ جزینان عانا ملّہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا اللہ نے اپنے انعام فرمایا اپنے السل و کرم فرمایا وہ کون ہے کہ مینا نوین و امبیاں و صدقین اور سچ بولنے والے اللہ کے دن کے سب سے پہلے تہذیب کرنے والا اور اس میں ہر قسم کی قربانی دینے والا وہ شہدا اور شہدا ہیں وہ صالحین اور نیکو کا لوگ ہے وہ حسن اللہ کے رفیقہ اور یہ لوگ کیا ہی اچھے تمہارے ساتھی ہی ہیں تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان ام اللہ علیہ اللہ کے انعام شدہ لوگوں میں سے ایک تو انبیاء ہیں ایک صدقین ہے اور تیسرا شہدہ ہے چوتھا صالحین ہے لہذا جو ہے شہدا کے یہ بڑی عظیم مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام شدہ حسیہ شودا کا راستہ دین حق کا راستہ ہے صراط المستقیم ہے آپ عالم جو جو ہیں اس دین صراط المستقیم ہیں یہ وہی شودا کا راستہ ہے وہی صدقین کا راستہ ہے انبیاء کا راستہ ہے صالحین کا راستہ ہے اسی کی ہم دعا کریں تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں یہ ان یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی انعام فرماتا ہے ہے اور وہ انعام شدہ ہنسی ہیں انبیاء سدقین شودا اور صالحین اور یہ لوگ تمہارے کتنے اچھے اور نیک ساتھی ہیں قرآن اس کے علاوہ بھی جو ہیں اللہ نے شودا کو مردہ کرنے سے منع کیا یہ بھی ان کی تجلیل ہے عظمت ہے وہ تعکمہ یوک تلفی سبھی تم لمت کرو ان لوگوں کو جو اللہ رسم میں قتل کیے جاتے ہیں امات المردہ بلاحیہ الدر بھی بلحیہ بلکہ وہ زندہ ہے ولاق اللہ تشرو لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رہتے تم نہیں سمجھ سکتے کیسا زندہ ہے یہ آج سورح میں نمبر سو چوبن ہے ہاں تم اللہ کے راہ میں قتل کی جانے والے حصیوں کو مردہ مت کہو کیونکہ یہ لوگ زندہ ہیں اور لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رہتے نہیں سمجھ سکتے اس آباد کی شہداء کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا اتنے عظیم حسیاں ہیں اتنا چکران سے اللہ تعالیٰ سب الزین قطلفی صبی اللہ ماتا ہاں جو لو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ان کو مردہ کو مان بھی نہ کرو بلا جان بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں ان درب میں رب کے یہاں یورزخون اور رزق پا رہے ہیں تو یہ جو ہے شہدا کے عظیم مقام ہے قرآن میں اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے ممنین کو تم لوگ مردہ کو مان مت کرو بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں تو یہ جو ہے اس شہدا کے یہ تجلیل قرآن پاغ میں ہونے کی وجہ سے ہاں جی، ان کو ان کو شودا وہ ہستیاں جن پر اللہ کے انعام شدہ ہستیوں میں سے شودا کو مردہ کرنے سے منع کیا شدہ کو مردہ گمان کرنے سے منع کیا اور فرمایا لوگ زندہ ہیں لہٰذا شہید کی سارے مقام ہونے کی وجہ سے شہید کی ان فضائل کی وجہ سے اس دعائے صوبیہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی منازل شہدا کا سوال کیا ہے وہ شودا کا بلند مرتبہ اپنے لے بھی طلب کیا ہے لہذا اس دعا کو بڑے خلوص سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے شہدہ کا مقام و مرتبہ عطا کرے ہمیں بھی شودا کے جو ہے بلند اور مرتبہ اناج فرمائے ہاں جی اور ہمیں بھی شہادت کے مدنصر کرے یا جو ہے وہ شہادت کے شوسی مفہوم میں کم از کم آ جائے تو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب سے ان مقدس دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان دعاؤں کو کرتے رہنے کی توفیہ تھا